نماز نہیں ہوئی اس کی تقبیر تحریمہ شرط بھی ہے اور فرض بھی ایک شرط چھوٹی اور ایک فرق تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی اگر اس نے تقبیر تحریمہ نہیں کہی دل میں کہنے کا تو کوئی اعتبار نہیں اچھے آپ نے پوچھی بات جہاں بھی لفظ پڑھنا آیا تو دل میں نہیں بلکہ زبان سے پڑھا جا اور اتنی آواز سے کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے اتنی آواز اتنی بھی نہیں گھڑبوں ہوا جیسا آپ بیٹھے نا ایک آدمی کو پیچھے بار بار دیکھ رہے تو بعض لوگ اپنی نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے لگتا نماز پڑھا رہے یہ بھی جان نہیں ولہ تجربے صلاطے کا ولہ تو خافت بھی وقت بیندالے کا سبیلا اپنی نمازوں کو نہ اتنا دیمہ نہ اتنی زور سے پڑھو درمیانی راستہ اختیار کرو جہاں بھی لفظ پڑھنا آیا تو اتنا پڑھا جائے کہ اس کے کان سن ایسا نہ ہو کہ برابر والا اپنی نماز بھول جا تو اتنا پڑھنا ضروری چاہے دور شریف پڑھیں اور آدو و پڑھیں نماز کی تقبیریں پڑھیں یا سور فاتحہ وغیرہ سب میں پڑھنا جب ہی کہلائے گا کہ جب اپنے منہ سے کہیں تو اس نے دل میں اگر تکبیر تحریمہ کہی تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی